پنجن کرور پنجم حسین پنجن کرور پنجم نماز ہوتی ہے پنجا حسین پنجن کرورے پنجم نماز نماز میں اجزو کتا حسین کی شان فاتح نماز کبلے ڈھونڈتی ہے حسین کا بابارہ نماز پبلے پڑھوں مجھ سے یہ پوچھتا حسین کیا نماز کی نماز کی تدال تو اس کو پانی سے بے نیار نماز کی تیرا ہے تو اس کو پانی سے بے نیار نماز کیرتا تہار حسین شاہ کا رہا ہے تو بھی مجھ سے یہ پوچھتا ہے حسین کیا ہے نماز کیا نماز ہے روشنی کتا کسین شم رہا نماز ہے روشنی کتا حسین میں ہے نماز کو چاہتی ہے یہ شان وحدت دکھا رہا ہے نماز کسرت کو چاہتی ہے یہ شان وحدت وہدت دکھارا نماز پیچھے ہم جگمگا نماز میں گجارا نماز کسرت کو چاہتی ہے یہ شان و دکھا رہا ہے نماز پیچھے مو تو فاطوش پر جگمگا رہا تو آپ نماز ڈرتی رہی لہو سے مسنت بچارہ نماز ڈرتی رہی لہو سے یہ مسنت بچارہ نماز رندوں کا ہے وزیپا سن مر یا پین حسین لو